فَإنَّ خير الحديث كتاب الله وخير وخیر الحدی محمد صلی الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا کو اس کے لیے ازمائش گاہ بنایا یہاں پہ کبھی انسان کو مستقبل کی پریشانی ہوتی ہے کبھی ماضی کے غم لاحق ہوتے ہیں اور کبھی حال کی فکر میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان پریشانیوں کا ان غموں کا علاج بتایا ہے وہ حدیث آج کے درس میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ وہ حدیث ہے جسے امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں اور امام ابن حبان اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں اور جو صحابی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تم میں سے کسی کو کوئی غم لاحق ہو یا کوئی پریشانی ہو تو وہ یہ دعا کرے جو آگے آ رہی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور کر دیں گے اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے وہ دعا کیا ہے ہم نے اس دعا کے الفاظ کو بھی سننا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر بھی غور کرنا ہے کیونکہ صرف الفاظ سے کام نہیں چلتا یہ جو دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں میں مسلمان کے لیے پیغام ہوتا ہے اور اگر ہم صرف وہی الفاظ پڑھتے رہیں ان کے معنی کے اوپر غور و فکر نہ کریں تو شریعت کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ دعا بتائی گئی ہوتی ہے ایک آدمی اللہ کہہ رہا ہے تسبیح اس کے سامنے ہے تسبیح کے دانے گن رہا ہے اور اس کا دھیان صرف ہنسے کی طرف ہے کہ اب پچاس ہو گئے ہیں اب ساٹھ ہو گئے ہیں اب ستر ہو گئے ہیں اب اسی ہو گئے ہیں ثواب سے یہ بھی محروم نہیں رہے گا لیکن جو ثواب جو فائدہ اس آدمی کو ہوگا جو اصف اللہ کہتے ہوئے یہ اپنے دل میں بات رکھتا ہے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں اور یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے ذہن میں اپنے گناہوں کا منظر بھی آ رہا ہے کہ فلاں وقت میں نے یہ گناہ کیا تھا فلاں وقت میں نے یہ بدکاری کی تھی فلاں آدمی کو میں نے گالی دی تھی فلاں وقت پہ میں نے نماز نہیں پڑھی تھی فلاں وقت پہ میں نے روزے میں خیالت کی تھی یہ سارے گناہ اس کے ذہن میں آ رہے ہیں اور پھر کاپتے ہوئے ڈرتے ہوئے اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ میں تو سے گناہوں کی معافی چاہتا اس میں اور پہلے آدمی میں آسمان اور زمین کا فرق ہے تو یہ دعا میرے بھائی جو میں بتانے لگا ہوں ہم نے الفاظ بھی سننے ہیں مانا کے پھر غور و فکر کرنا ہے تو یہ دعا کیا ہے پہلے ایک بار صرف عربی میں بانٹ دیتا ہوں پھر اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کرتا رہوں گا کہ اللہ میں اب عبدک دک ناصیتی بیدک ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت به في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في عم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلا حزني وذهاب همي اللهم إني عبدك اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں انسان بڑی عرضی کے ساتھ بڑی انکسالی کے ساتھ بڑے خوشوخصو کے ساتھ اپنے خالق سے اپنے مالک سے اپنے رب سے کہہ رہا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں بندہ کسے کہتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرے جو اللہ کی عبادت کرے تو یہ لفظ چھوٹا لفظ نہیں ہے ایک تو آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں میں وزیر اعظم نہیں ہوں میں چودھری نہیں ہوں میں امیر نہیں ہوں میں غریب پریشان حال تیرے سامنے میں نے ہاتھ پلا دیے ہیں یا اللہ تیرا عاجز بندہ بڑی انکساری سے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں اور اس میں وعدہ بھی ہے کہ یا اللہ تیری ہی بندگی کروں گا تیری ہی عبادت کروں گا تجھے ہی رکو کروں گا تجھے ہی سجدہ کروں گا تیرے نام پہ نظر و نیاز مانوں گا اور تیرے گھر کا ہی طواف کروں گا کوئی بھی عبادت تیرے سوا کسی اور کے نام پہ نہیں کروں گا اللہم میں آپ دکھا یا میں بھی تیرا بندہ ہوں وہ بنو آپ اور جس کا میں بیٹا ہوں وہ بھی کوئی فلے خان نہیں تھا اس کے اوپر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے وہ بھی میری طرح تیرا بندہ تھا میرا باپ بھی تیرا بندہ تھا ان یعنی کے اللہ کو یہ نہیں میں بتا رہا کہ یا اللہ میں بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میرا باپ بہت بڑا منسٹر تھا نہیں یا اللہ میں بھی تیرا بندہ میرا باپ بھی تیرا بندہ وبن احمدی کا الہ میں تیری ایک بندی کا بیٹا ہوں میری ماں بھی تیری بندی تھی تیری عبادت کرنے والی تھی تجھے ماننے والی تھی تیرے سامنے سر دکھانے والی تھی تیرے سامنے رکوع و سیدا کرنے والی تھی ناصیتی بی یا اللہ میری پشانی تیرے ہاتھ میں ہے میرے اوپر تیرا کنٹرول چلتا ہے میرے اوپر تیری قدرت ہے تو جو چاہے میرے ساتھ کرے ناسی بےک اور جناب حد علیہ السلام نے بھی کہا تھا اپنی قوم سے کہ ما من دن اللہ ہوا آخم بناسی کہ زمین کے اوپر چلنے والا کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی جانور ہو کوئی بھی حیوان ہو ہر ایک اللہ کے کنٹرول میں ہے اللہ کی قدرت میں ہے تیرے کنٹرول سے یا اللہ میں باہر نہیں ہوں ما فی حکمک یا اللہ میرے اوپر تیرا حکم چلتا ہے میرے اوپر تیرے آڈر چلتے ہیں تیرے فرامین کے اوپر میں چلتا ہوں یا اللہ النفی یا قباق یا اللہ میرے بارے میں جو بھی تو نے فیصلے کیے ہیں وہ انصاف پہ مبنی ہیں اگر تو نے مجھے مال دیا ہے تب بھی وہ تیرا انصاف ہے اگر تو نے مجھے غریب رکھا ہے تو یہ بھی تیرا انصاف ہے اگر تو نے مجھے صحت مند بنایا ہے یہ بھی تیرا انصاف ہے اگر میری ایک آنکھ نہیں ہے یہ بھی تیرا انصاف ہے میرا اگر ایک ہاتھ نہیں ہے تیرا انصاف ہے میں اگر لنگڑا ہوں تیرا انصاف ہے یا اللہ جو بھی نے میرے ساتھ کیا ہے یہ ظلم نہیں ہے وہ ماں ربو کا بل تیرا ہر فیصلہ انصاف کے اوپر مبنی ہے کوئی شکوا نہیں یا اللہ کوئی اطراع نہیں دل سے راضی ہوں تیری تقدیر کے اوپر جو بھی ت نے میرے ساتھ کیا ہے جتنے بچے دیے ہیں یا ایک بھی نہیں دیا بیگم اگر دی ہے تب بھی نہیں دی تب بھی والدین کا سایہ میرے سروں کے اوپر ہے تب بھی اگر کسی ایک کو نے اٹھا لیا ہے تب بھی اگر دونوں کی نعمت سے معروف ہو تب بھی یا اللہ سب کچھ تیرا انصاف ہے یہ دعا ہو رہی ہے کتنی اس میں آج ہے کتنی انکساری ہے کتنا خشو ہے کتنا خدو ہے ان الفاظ سے دعائیں ہوں دل سے نکلتی ہوں مانا کے اوپر غور ہو آسمان والا پھر قبول کیا کرتا ہے آگے آپ کیا کہہ رہے ہیں اتنی باتوں کے بعد اتنی تمہید کے بعد اپنی آج بھی کا اظہار کر دیا اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا آگے آپ کیا کہتے ہیں اص الوکا یا اللہ اب میں تجھ سے سوال کرنے لگا ہوں کیا اللہ سوالی بن کر آیا ہوں منگتا بن کر آیا ہوں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کسی اور سے نہیں اللہ سوال کرنے سے پہلے تاکہ میری دعا قبول ہو جائے تجھے واسطہ دیتا ہوں ایک چیز کو وسیلہ بنا رہا ہوں کس چیز کو وسیلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا رہا ہوں نہیں کسی بزرگ کی قبر کو وسیلہ بنا رہا ہوں نہیں کس کو اسلو کا بالکل لسمن ہوا کا یا اللہ دعا قبول کروانے کے لیے میں واسطہ بنا رہا ہوں میں وسیلہ بنا رہا ہوں تیرے سارے ناموں کو اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے اللہ کو واسطہ اللہ کے ناموں کا دیا جا رہا ہے اور یہ عمل ہے میرے بھائیو یہ دعا عمل ہے قرآن پاک کی اس عید پہ جس میں اللہ نے آدر دیا ہے ولی اللہ الحسن فضر بیہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں پیارے پیارے نام ہیں خوبصورت نام ہیں کیا کرو فدروہ اللہ سے دعائیں کرو فدروہ کیس سے دعائیں کرو اللہ سے اللہ کو پکارو اللہ سے دعائیں کرو اللہ کے سامنے درخواستیں رکھو اور وسیلہ کس کو بناؤ فدروہ بہار اللہ کے ان خوبصورت ناموں کو وسیلہ بناؤ میرے بھائیوں بڑا افسوس ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہر نماز کے بعد کئی ممالک میں مولوی صاحب دعا کرتے ہیں مقتدی بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایک رسم سی بن چکی ہے مولوی صاحب نے بھی وہی لٹے لٹائے الفاظ کہنے ہوتے ہیں جو ہر نماز کے بعد کہتے ہیں اور مقتدیوں نے بھی آمین کہنی ہوتی ہے مولوی صاحب کا بھی دھیان کہیں اور ہے مقتدیوں کا دھیان بھی کہیں اور ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد با جماعت اس انداز میں دعا کرنا ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں کسی مسجد میں کسی فرض نماز کے بعد با جماعت امام اور مقتدی ایک ساتھ دعا نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں نماز کے بعد وہ کرتے ہیں جو اللہ کے کیا کرتے تھے وہ کیا اذکار اللہ اکبر استفر اللہ استفر اللہ یہ بھی دعائیں ہیں اللہ منتسلام السلام، تبارک تجاد ہم نے سنت چھوڑ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا اب جو موری صاحب دعا نہیں کرتے انہیں گور گر کر دیکھتے ہیں کہ دعا کیوں نہیں کر رہے اور یہ بھول گئے سنت ہم نے چھوڑی ہے موری صاحب نے نہیں چھوڑی یہی حال ہم نے جنازے کے ساتھ کیا جنازہ شریعت نے شریع رکھا تھا کہ میت لیے دعا کی جائے آپ فرماتے ہیں فاخلی سول دعا جنازے میں میت کریے دعائیں کرو اب شریعت کہتی ہے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں دوسری تکبیر کے بعد دروشری پڑیں درود ابراہیم ہی سب سے بہتر ہے تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے ڈھیروں دعائیں کریں خصوصاً وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں جو آپ کیا کرتے تھے لیکن ہم نے جنادے کی نہ دعائیں سیکھی نہ جنادے کا طریقہ سیکھا نہ جنادے میں دعا کرتے ہیں اور جنادے کے فوراً بعد مولوی صاحب سے کہتے ہیں دعا کرو جی تو جنازہ کیا تھا جنازا کیا تھا جنازہ دعا تھی وہ اس سنت کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا اس کی جگہ پہ پھر ہم بدت لے آئے کہ جنازے کے فوراً بعد امام صاحب سب کے ساتھ مل کر دعا کروا رہے ہیں چونکہ سنت ہم نے چھوڑ دی تو ایسے ہی میرے بھائی ہم ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کو وسیلہ اور واسطہ دیتے ہیں کس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ وہ وسیلہ واسطہ ہے جس کا قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا کسی صحیح روایت میں نہیں ملتا اور جو میں وسیلہ بتا رہا ہوں جس کا اس دعا میں ذکر ہے جو دعا اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اس کا قرآن پاک میں آڈر آیا ہے آڈر آیا ہے اس کا کسی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے لیکن ہم اس کو اختیار نہیں کرتے اس کا اللہ نے آڈر دیا اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں لیکن ہم اس کو اختیار نہیں کرتے کیا کبھی دعا کرتے ہوئے ہم اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا ہے نہیں اور اللہ کلان پاک میں کہہ رہے ہیں نوس بارہ سو رہے یار آپ ولی اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں فدو اللہ سے دعائیں کرو بہار ان ناموں کے وسیلے سے ان کے واسطے سے آپ کو رزق چاہیے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کو اللہ کے نام رزاق کا واسطہ دیں یا اللہ تیرا نام ہے رزاق بہت رزق دینے والا یا اللہ میں تجھے تیرے اس نام کا واسہ دے کے کہتا ہوں مجھے رزق دے آپ کو بیٹا چاہیے بیٹی چاہیے اولاد چاہیے اللہ سے کہیں یا اللہ تو وہاب ہے تیرا نام ہے وہاب بہت دینے والا یا اللہ میں مانگنے کے لیے آیا ہوں یا اللہ مجھے بیٹا نیت فرما یا اللہ تیرا نام ہے طباب بہت توبہ قبول کرنے والا یا اللہ میں گنےگار میں پاپی اپنے گناہوں کا اطراف کرتا ہوں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تجھے وادثہ دیتا ہوں تیرے نام طباب کا میری توبہ قبول فرما لے یا اللہ میں تیری رحمتوں کا محتاج تیرا نام ہے رحمان رحیم بہت رحمتیں کرنے والا یا اللہ میرے اوپر رحمتیں فرما تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے نام رحمان کا یہ وہ وسیلہ واسعہ ہے جس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے جس کا قرآن میں آڈر ہے اور اس کو نبی وسلم نے کئی بار اختیار کیا ہے اور اس دعا میں جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں اس علو بکل لسمن ہوں اے اللہ میں سوالی بن کر آیا ہوں سوال کیا ہے وہ بعد میں پہلے یا اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں کس کا واسطہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں آدم علیہ السلام کا نہیں کس کا واسطہ پھر یا اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ناموں کا تیرے ہر نام کا تجھے واسطہ دیتا ہوں جتنے بھی تیرے نام ہیں اور اللہ کے نام کتنے ہیں میرے بھائیوں 99 یہی جواب ملتا ہے جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں اس مودو پہ یہی دباب ملتا ہے کہ اللہ کے ننانوے نام ہے نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بے شمار اللہ کے ناموں کی تعداد مقرر نہیں ہے آپ کہیں گے عجیب بات کرتے ہیں مولانا صاحب ہم نے بچپن سے نام سن رکھے ہیں میرے بھائی آپ نے سنے ضرور ہیں لیکن سمجھانے والے نے آپ کو جتنا سمجھائے نہیں ہے یا آپ نے جتنا سمجھے نہیں ہیں وہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آتا ہے فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اللہ کے ننانوے نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام ہے ہی ننانوے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے ننانوے نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام صرف ننانوے ہیں ننانوے نام جنت میں جانے کے لیے ہیں جو ننانوے نام اللہ کے یاد کرے ان کا معنی آتا ہو اور ان کے معنی کے مطابق عمل بھی کرے وہ جنت میں جائے گا ورنہ اللہ کے نام کتنے ہیں بے شمار اللہ کے نام محدود نہیں ہیں اسی لیے پیارے حبیب وسلم کیا کہہ رہے ہیں غور کریں یہ دعا بھی آپ کو بتائے گی کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے دعاؤں میں عقیدہ ہوتا ہے اسی لیے کئی ہمارے دوست کہتے ہیں نا جی فضائل میں ضعیف بیٹے بھی چل جاتی ہیں ہم کہتے ہیں نہیں چلتی کیونکہ فضائل میں جو دعائیں ہوتی ہیں جو حدیثیں ہوتی ہیں ان میں عقیدہ بھی ہوتا ہے ان میں بہت کچھ ہوتا ہے اور جب فضائل والی روایات کی نسبت آپ اللہ کے رسول کی طرف کریں گے پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے ذمے لگا دیں تو اس سوا میں آپ کیا کہہ رہے ہیں نبی صاحب اسلم کا بک السمن ہوا کا یا اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں اور سوال کرتے ہوئے تجھے وادثہ دیتا ہوں تیرے سارے ناموں کا اللہ کے نام کتنے ہیں فرمایا کئی طرح کے ہیں آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرے ان ناموں کا واسہ بھی دیتا ہوں جو نام تُو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھا دیے ہیں اللہ نے اپنے بندوں میں سے کن کو نام سکھائے آپ نے امبیا کے رام علیہ کو یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسہ بھی دیتا ہوں جو تھی اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھا دیے ہیں اور میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو تھی کسی آسمانی کتاب میں نازل فرمائے ہیں قرآن میں توات میں زبور میں انجیل میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اثر فی مل یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسہ بھی دیتا ہوں جو ت نے کسی کتاب میں نازل نہیں کیے کسی کی کسی بندے کو نہیں سکھائے بلکہ وہ نام تیرے پاس غیب کے خزانوں میں موجود ہے ادھر ہی موجود ہے ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہے یہ کون کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نبی اسلم یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ایسے بھی نام ہیں جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں سکھائے کسی آسمانی کتاب میں نازل, نازل نہیں کیے وہ کہاں ہیں وہ علم غیب میں اللہ ہی کے پاس ہیں اس میں نبی السلم کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں غیب کی باتیں مجھے بتائی جاتی ہیں کیونکہ میں نبی اور رسول ہوں لیکن عالم الغیب نہیں ہوں کئی غیبی باتیں بتائی گئی ہیں اور جو چھپا لی گئی ہیں جو نہیں بتائی گئی ہیں وہ بے شمار ہیں ان کی تعداد گن نہیں سکتے اور جو بتائی گئی ہے ان کی تعداد محدود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیبی باتیں بتائی گئی ہیں ان کی تعداد معلوم ہے سو ہیں ہزار ہیں لاکھ ہیں کروڑ ہیں سے زیادہ نہیں ہیں لیکن جو نہیں بتائی گئی ان کی تعداد معلوم نہیں ہے اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے تیرے ناموں کا وسیلہ اور واسطہ دیتا ہوں تیرے ان ناموں کا بھی جو تون بندوں میں سے کسی بندے کو سکھا دیے تیرے ان ناموں کا بھی جو تُو کسی آسمانی کتاب میں نازل کر دیے اور تیرے ان ناموں کا بھی دیتا ہوں جو توں نے کسی کو نہیں سکھائے کسی کتاب میں نازل نہیں کیے بلکہ اب اثر علم لگائی وہ علم غیر میں تیرے ہی پاس ہیں اتنا بڑا اللہ کو وسیلہ واسطہ دیا جا رہا ہے اس سے بڑا وسیلہ واسطہ کوئی نہیں ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ وادثہ دیش سے بڑا وسیلہ واسطہ کوئی نہیں ہے اور پھر کیا کہہ رہے ہیں آخر میں آپ دعا کیا ہے اپنی آجزی کا اعتراف کر لیا اپنے بندہ ہونے کا اعتراف کر لیا یہ اعتراف کر لیا یا اللہ میں تیری قدرت میں ہوں تیرے کنٹرول میں ہوں میرے اوپر تیرا آڈر چلتا ہے اور وسیلہ وادثہ بھی دے دیا اب التجا کیا ہے درخواست کیا ہے دعا کیا ہے مانگ کیا رہے ہیں اللہ اکبر کیا کوٹھی کا سوال ہے پلاٹ کا سوال ہے ڈالر رسپونس کا سوال ہے زمینوں کا سوال ہے بیٹوں کا سوال ہے بیگم چاہیے میرے بھائی یہ ساری چیزیں جو میں نے ذکر کی ہے مانگنا جرم نہیں ہے گناہ نہیں جہد ہے آپ بیگم مانگے ٹھیک ہے آپ رزق مانگے ٹھیک ہے اولاد مانگے درست ہے لیکن ایک وہ چیز ہے جو سب سے پہلے مانگنے والی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مانگ رہے ہیں وہ کیا انت قرآن ربی کلبی اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے کیا دعا کی ہے یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے یہ وہ دعا ہے جو ہم نہیں کرتے ہم کہتے ہیں میری عمر تو اب چالیس سال ہو گئی ہے اب آپ اپنے پوتے کو عفت کرواؤں گا میں تو نہیں کر سکتا میں تو ترجمہ نہیں پڑوں گا میں تو تفسیر نہیں پڑوں گا میں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں میں بہت مصروف ہوں دکان پہ کون بیٹھے گا کیا تیری عمر جناب صدیق سے زیادہ ہے کیا تو جناب عمر فاروق سے زیادہ مصروف ہے وہ عمر فاروق جو کہتے ہیں کہ میں نے اور ایک آدمی نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہم میں سے ایک آدمی مزوری کیا کرے گا اور دوسرا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرے گا جب مزدوری کرنے والا رات کو واپس آئے گا تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا وہ مزوری کرنے والے کو بتائے گا کہ آج میں نے آپ سے یہی حدیثیں سنی ہیں آج میں نے یہی حدیثیں سنی ہیں آج میں نے یہی عیتیں سنی ہیں یہ صورتیں سنی, سنی ہیں اور دوسرے دن وہ مزوری کرے گا جس نے پہلے دن اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کی ڈیوٹی ادا کی تھی باری باری تاکہ کوئی حدیث مس نہ ہو جائے قرآن کی کوئی ایت رہ نہ جائے آپس میں دو آدمیوں نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے تو میرے بھائی تو کہتا ہے میں مصروف ہوں کیا تو عمرے فروغ سے جہاں مصروف ہے کیا تیرا کاروبار جناب عثمان سے زیادہ ہے میرے بھائی ٹھیک ہے پوتے کو بھی آپ حفظ کروائیں اسے بھی عالم دین بنائیں آپ کا ارادہ بہت اچھا ہے لیکن قبر میں جب آپ جائیں گے اس وقت پوتے کو سامنے پیش نہیں کرنا خود آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے آپ بھی شروع کریں آپ نے عمرہ کر لیا یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے آپ نے حج کر لیا یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے اب آگے بڑھئے پیچھے نہ ہٹئے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ جب نیکی کر لیتے ہیں وہ فخر نہیں کرتے کہ میں نے اتنے عمرے کر لی اتنے حد کر لیے اتنا صدقہ خلاف کر لیا بلکہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے کوئی عمرہ قبول کیا بھی ہے کہ نہیں کیا معلوم نہیں کوئی حج اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا لاکھوں پیسے میں نے اللہ کی راہ میں دے دیے لیکن اللہ کو پسند آئے ہیں کہ نہیں آئے کہیں ریاکاری کا شبہ نہ ہو کہیں حرام کے نہ ہو تو اس لیے میرے بھائی آپ کیا دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی سے ربیع قلبی. یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے بہار کیسے قرآن پاک بنے گا جب آپ پڑھیں گے تو بہار بنے گا جب گھر میں اس کی تلاوت ہوگی برکتیں پیدا ہوں گی اس کے معنی کے اوپر غور کریں گے اس کے اوپر عمل کریں گے دوسروں کو اس کی تبلیغ کریں گے تب قرآن آپ کے دل کی بہار بنے گا میرے وہ دوست جو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں دعوت دین کے لیے تبلیغ کے لیے سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے سب سے بہتر کتاب کس کی کتاب ہے نہ میرے استاد کی نہ آپ کے استاد کی نہ میرے بزرگ کی نہ آپ کے بزرگ کی سب سے اچھی کتاب سب سے سچی کتاب سب سے مؤثر کتاب اللہ کی کتاب ہے اس لیے اس کو کتاب کو سیکھیے اس قرآن کو سیکھیے اس کا ترجمہ پڑھیے اور یہ لوگوں کو بتائیے لوگوں کو بتائیے قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے تو آپ دعا کیا کہہ رہے ہیں انتجال قرآن ربی اقلبی یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے ونور اسدری یا اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے قرآن کو میرے سینے کی روشنی بنا دے قرآن سے میرے سینے کو منور کر دے سینے منور کس سے ہوتے ہیں قرآن سے ہوتے ہیں قرآن اللہ کا نور ہے روشن خیالی کہاں پہ ہے قرآن میں ہے انگریزوں کی طرف سے روشن خیالی نہیں ملے گی قرآن سے زیادہ روشن منور کتاب کون سی ہو سکتی ہے قرآن سے بہتر کتاب کون سی ہو سکتی ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے سینے کا نور بنا دے وجلا حز یا اللہ قرآن کو میرے لیے وہ کتاب بنا دے جس کے ذریعے میرے غم دور ہو جائیں وضحا بہمی جس کے ذریعے میری مستقبل کی پریشانیاں ختم ہو جائیں چار چیزوں قرآن آپ کے لیے چار چیزوں میں فائدہ مند ہو نمبر ایک دل کی بہار بن جائے نمبر دو سینے کا نور بن جائے اور نمبر تین کیا بن جائے اس کے ذریعے پرانی جو میرے غم ہیں وہ ختم ہو جائیں مستقبل کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور یہ کب ہوگا جب قرآن پاک کے آپ تلاوت کریں گے جب آپ اسے زبانی یاد کریں گے روزانہ ایک ایک ایچ یہ نہ کہا کریں میں ساٹھ سال کا ہوں صحابہ کلام نے قرآن پاک حفظ کیا وہ ساٹھ سات سال کے تھے وہ پچاس پچاس سال کے تھے وہ اسی اَسی سال کے تھے تو یہ نہ کہیں کہ میں کون سا مدرسے میں پڑھتا ہوں آپ جہاں پہ ہیں جدھر رہتے ہیں جو قریب آپ کو مول سا ملتے ہیں جو حافظ قرآن ملتا ہے اس کے پاس قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیں ایک چھوٹی صورتی شروع کریں سورہ کاف شروع کر دیں قسم پالا شروع کر دیں ایک شہر سے شروع ہو جائیں میرے بھائی قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے اگر اسی حال میں موت آ گئی تو آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تیرا پورا قرآن پاک حفظ تو نہیں کر سکا لیکن میں لگا ہوا تھا میں کر رہا تھا روزانہ ایک ایکت یاد کرتا تھا ایک سطر یاد کرتا تھا روزانہ تیرے کلام کا معنی سیکھتا تھا تفصیل سیکھتا تھا صاحب کلام کے شگیر تاب کہتے ہیں کہ جب صحابہ کلام ہمیں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے تو ہمیں ایک سبق دیتے اس وقت تک آگے سبق نہیں دیتے تھے جب تک کہ پہلے سبق کو ہم یاد نہ کر لیتے اس کا مانا نہ جان لیتے اور اس کو پرعمل نہ کر لیتے قرآن پاک قسمے اٹھانے کے لیے نہیں آیا قرآن پاک ریشم کے گلاب میں سب سے اوپر رکھنے کے لیے نہیں آیا قرآن پاک اس لیے آیا ہے کہ اسے کھولا جائے اسے پڑھا جائے اسے سمجھا جائے اس کے اوپر کیا جائے اور اس کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کی جائے پھر آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی پھر آپ کے سینے میں نور پیدا ہوگا پھر آپ کا سینہ کھلے گا پھر آپ سعادت والی زندگی گزاریں گے پھر آپ کو اطمینان ملے گا اور سچ کہا ہے میرے رب نے اللہ بدل اللہ تم القلوب دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے قرآن قرآن سے بڑھ کے اللہ کا ذکر کوئی نہیں ہے اگر چاہتے ہیں دلوں کو سکون ملے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور قرآن پاک کی جو تلاوت کرے اس کا معنی سمجھیں اس کی تفسیر پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیں یہ وہ حدیث ہے جسے روایت کیا امام احمد ابن حمبل نے اور امام بن حبان نے روایت صحیح ہے دعا صحیح ہے اور یہ دعا علاج ہے ہماری پریشانیوں کا ہمارے غموں کا آ فرماتے ہیں جو بھی یہ دعا کرے گا اور اس دعا کے مطابق عمل کرے گا اللہ تبارک کو طرح اس کی پریشانیوں کو ختم کریں گے اس کے غموں کو دور کریں گے اللہ تبارک و طرح سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی اس کو سمنے کی اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائے و آخا وانا الحمد اللہ رب العالمين